بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفا وسلام على عباده الذي نصطفى ما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه سورہ البقرہ کی آیت نمبر تین کی تلاوت اور اس کا ترجمہ اور تفسیر انشاءاللہ آج ہم نے پڑھنی ہے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں <متصفح> الَّذين و و ممّا ينفقون <متصفح> وہ لوگ جو غیر پر ایمان لاتے اور نماز قائم کرتے اور اس میں سے جو ہم نے انہیں دیا ہے خرچ کرتے ہیں یہ اس آیت کا ترجمہ ہے بڑی عظیم آیت ہے اس میں اللہ نے فرمایا اللہ منون بالغیب ایمان بالغیب سے مراد یہ ہے کہ انسان ایسی چیزوں پر ایمان لائے جو پوشیدہ ہیں نظروں سے اوجھل ہیں جیسے جنت ہے جہنم ہے حدیث جبریل میں ایمان کی تعریف یہ کی گئی کہ آدمی اللہ پر ایمان اس کے فرشتوں پر رسولوں پر کتابوں پر یوم آخرت پر اچھی بری تقدیر پر ایمان لے کر آئے یہ سارے کی ساری چیزیں غیب میں شامل ہیں ان تمام چیزوں پر بن دیکھے ایمان لانا فرض ہے ضروری ہے جیسے کہ اللہ رب العالمین سورہ المائدہ میں فرماتے ہیں یوحل امنو ل کم من مینسوئی من دن تناله اِدی ورماحكم ليعلم مل من يخافه بلب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب بھن اے لوگو جو ایمان لائے ہو یقیناً اللہ تمہیں شکار میں سے کسی چیز کے ساتھ ضرور آزمائے گا جس پر تمہارے ہاتھ اور نیزے پہنچتے ہوں گے تاکہ اللہ جان لے کون اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے پھر جو اس کے بعد حد سے بڑھے تو ان کے لیے دردناک عذاب ہے اسی طرح اللہ رب العالمین سورہ انبیاء میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ ہارون بِالْغَيْبِ الدین بلغیب السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے موسا اور ہارون کو خوب فرق کر دینے والی چیز اور روشنی اور نصیحت عطا کی اور ان متقی لوگوں کے لیے جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرنے والے ہیں اور مزید اللہ سورہ الحدید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ ان اللہ قوی عزیز اور ہم نے لوہا اتارا جس میں سخت لڑائی کا سامان ہے اور لوگوں کے لیے بہت سے فائدے ہیں اور تاکہ اللہ جان لے کہ کون دیکھے بغیر اس کی اس کے رسولوں کی مدد کرتا ہے یقیناً اللہ بڑی قوت والا سب پر غالب ہے اور سورہ مریم میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں اِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا جَنَّاتِ عَدْنِنِ اللَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا مگر جس نے اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کچھ ظلم نہیں کیا جائے گا ہمیشگی کے باغات میں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے ان کے بن دیکھے وعدہ کیا ہے بلا شبہ حقیقت یہ ہے کہ اس کا وعدہ ہمیشہ سے پورا ہو کر رہنے والا ہے ابو محیریز رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو جمعہ رضی اللہ عن سے کہا ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیں ایسی حدیث بیان کریں جسے آپ نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہو انہوں نے کہا ہاں میں تمہیں ایک ایسی حدیث اور بہت اچھی حدیث سناتا ہوں ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عن بھی ہمارے ساتھ تھے انہوں نے عرض کی اللہ کے رسول کیا ہم سے بھی کوئی بہتر ہو سکتا ہے اس کے باوجود کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کے ساتھ مل کر جہاد بھی کیا ہے فرمایا ہاں وہ لوگ جو تمہارے بعد ہوں گے اور مجھ پر ایمان رکھتے ہوں گے حالانکہ انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا اللہ اکبر مسند احمد سنند دارمی کتاب الرقاق کے اندر یہ حدیث ہے سند اس کی حسن ہے اب میرے بھائیو دیکھو کتنی زبردست یہ حدیث ہے کہ ان لوگوں کی فضیلت اس حصے میں کہ انہوں نے اللہ کے نبی پر بن دیکھ دیکھے ایمان لایا اس حصے میں وہ ان سے بڑھ کر ہیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ صحابہ سب سے افضل ہیں ان سے افضل بات کے نہیں ہو سکتے لیکن اس ایک جز کے اندر اللہ رب العالمین نے انہیں فضیلت عطا کی ہے تو میرے محترم بھائیوں اور بہنوں اللہ یو بالغیب جو غیب پر ایمان لائے بن دیکھے ایمان لائے جنت پر جہنم پر اللہ پر رسول پر بہت عظیم ان کی فضیلت ہے اور اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان کی ہی تعریف و توصیف کی ہے وہ یوقیمون اس کے بعد یہ ہے اور وامہ رضنہ ہم یونفقون اس کا ہم انشاءاللہ کل اللہ کی توفیق سے ترجمہ تفسیر بیان کریں گے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین کہنے والے اور سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے و آخر الدا ان الحمد رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ